صحم و رحمہ اللہ صحم اللہ علیہ وحمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود تمام برادان اور باقی تمام واٹس اپ گروپس اور سامین کے شخم سے ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں فضائل عالبِ سلسلے درس نمبر کتاب بیستاً میں سے 21 درس ہے مجموعی درس نمبر چھپن اس میں کتاب صفین سی فضا المن المن میں کبیر صدم الرحمۃ اللہ علیہ کی وبرکت کتاب میں حدیث نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ حضرت مبارکہ نتم پہنچا رہا ہوں اور حدیث نمبر 35 ابن عبداللہ ابن عباس سے رواعت کرتے ہیں حضرت عمیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ عن عبد اللہ ابن عبداللہ ابن مسعود قلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود تو فرماتا ہے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اولمع البسو یوم القیامت سب سے پہلا سے جس قیامت کے دن بیشت لباس پہنایا جائے گا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام ہے لِکھلت ہی ان کا اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونے کی وجہ سے اللہ کا دوست ہونے کی وجہ سے سمانہ پھر میں محمد ہوں گا علی صفت ہی میں اللہ کا چنا و بندہ صفی اللہ ہونے کی وجہ سے سمالی ابن ابی طالب پھر ابن ابی طالب ہوں گے اور علیم ناب طالب کو یوزف البین و بین ابراہیم ظف الجنت اور علیم ناب طالب کو ایسی زینت دی جائے گی جس طرح دلہن کو دیا جاتا ہے ہاں جی علیم ناب طالب کو جو ہے ہاں جی ایسے سجائے جائیں گے اور جو کہ خوب سجائے جائیں گے بحث وس یوزف اور وہ بین میرے اور بین ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے یوزف ظف عنین خوب سجائے جائیں گے بھیشتی لباس سے اور ان کو اور ہم صاحب کو کی طرف لے جائیں گے یعنی ایک طرف ابراہیم ہوں گے ایک طرف میں محمد ہوگا بحشتی لباس میں اور علیہ السلام کو ہم دونوں کے بیچ میں جو ہے بیشتی لباسوں سے مزین منور کر کے ہم تینوں کے بیچ میں ہوں گے ہم دونوں کے بیچ میں ہوں گے اور ہم صاحب کو پھر بھیشتی کی طرف لے جایا جائے, جائے گا تو یہ علیہ السلام ہے جو ابراہیم خلیل اللہ اور محمد صفی اللہ کے درمیان میں ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ علیہ السلام کو بھی بہشتی لباس سے پہنے جائیں گے بھیشتی لباس سے آپ کو مزین اور کیا جائے گا آپ و ذین آپ کو سجائے جائیں گے تو یہ ہیں آپ اور میرا مولا علیہ السلام کہ آپ کو ابراہیم خلیل اللہ اللہ العظم انبیاء میں سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم اللہ کی سب سے اس کائنات کے عظیم ترین حسی عبادت خدا بزرتی قصم مختصر کا مالک ان دو عظیم حسین کے بیچ میں علیہ السلام کو بٹھائے جا رہے ہیں اور آپ کو زینت دیے جا رہے ہیں سجائے جا رہے ہیں اور بحث کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے مولا علیہ السلام کا اللہ کے حضور میں کتنا مقام اور منزلت ہے اور حدیث نمبر 36 بھی جو ہے یہ بھی ابن عبداللہ ابن مسعود سے ہے آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم انا میزان العلم انا میزان العلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا تراضو ہوں و ان کا فتح علی اس کے دونوں پلڑے ہیں والحسن وال حسین خیوت تو الحسن اور حسن حسین علیہ وسلم اس پلڑے جو داغے ہیں جان وہ داغے ہیں اس کی دوریاں ہیں ہاں جی وہ فاطمہ تو علاقت ہو فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہے استاض کا دستہ ہے یعنی اوپر والسہ جس جو ہے جس سے ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ پلڑوں کو جوڑا جاتا ہے رسیوں کے ذریعے سے تو گویا کہ جو ہے میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ علم جو ہے ہمارے ہی خاندان کے اندر ہے چونکہ ہم نے فرمایا جو ہے میں علم کا میدان ہوں علی اس کے دونوں پلڑے ہیں حسن حسین اس کے جو ہے ڈوریاں ہیں تازو کے حضور فاطمہ زہرہ رسم اس کا دستہ ہے جسے پکڑیں گے تو گویا کہ یہ سب مل کر ہاں جی دین اسلام کی نورانی تعلیمات کا ایک مکمل مجموعہ ہے جو کہ پیامبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ان عظیم ہنسیوں کو ملا ہے تو میرے پاک, پاک مسئلہ کیا آجان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا علیہ السلام کو حسن حسین اور میں زارہ ان سب کو علم کا جو ہے حقیقی مظہر قرار دینے کا علوم کا جو ہے اس کائنات کے اندر خصوصا دین اسلام کے جو اس دین کے جو علوم جس چیز پر یہ دین قائم ہے ہاں جن علوم جن علوم پر جن علومِ شریعت حقت پر اس کا حقیقی جو ہے ان کے حیثیت جو ہے تازو کے اندر ہاں جی ان مختلف اعضاء کا جو مقام ہے کہ اندر اس کے بغیر وہ تازو وجود میں نہیں آتی ہیں تازو نہیں بن پاتی ہے ایسے ہی جو ہم پنج دن پاک جو ہے مقام و منزلت ہے دین کے بقا دین کے استحکام دین کے علوم و شہر تک پہنچانے محمد ہم کا جس طرح اس, طرح اس طرح کے اندر جو کردار ہے اس طرح ہم سہارے کا کردار ہے تو نگرامی یہ عظیم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم انہی عادث کے ذریعے سے ہمیں بار بار علیہ السلام کے مقام میں محمد خلافت و کے لیے آپ کا سب زیادہ حقدار ہونے کو اور آپ کے بعد مولام حسن حسین باقی عیمٰ علیہ السلام ہونے کو ہمیں مختلف عبارتوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ امت کو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے حقیقی وارثین آپ کے دین کے حقیقی وارثین کو سمجھنے میں کوئی دقت اور مشکل پیش نہ آ جائے تو میں دعا کرنے دِن پر عالم ہمیں محمد علی محمد کی پنجر پاک علیہ السلام کی شاردہ عسمین وسلم کی بارہ امام کے صحیح معرفت ہو کر ہمیں ان کی دامن تھامے رہنے کی ہمیں توحفیہ تفل ماور دے ان کی پاک سیرت پر چلتے ہوئے ایک صالح بندے کی حیثیت سے معاشرے میں جی دین کے قوم و ملت سب کی اور مسلمانوں کی انسانیت کی فلاح کے لیے کوشش کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائیں دنیا میں عالم محمد کا ہے اللہ سے غلاموں میں سکراج در کل میں انہیں عظیم ہستیوں کی شفات ہمیں نصر فرما آمین یا رب العلم